بسم اللہ سمیَََََََََََََََََََََلطيمى رحمنى بلحا اس کا عنوان یہ ہے کہ انفاق کے ليے كچھ تخصيص اوقات نہیں ہے اور تخصيص حالات ہے تخصيص اوقات نہیں ہے تو پھر دن میں بھی خرچ کرو رات میں بھی خرچ کرو اور تخصیص حالات بھی نہیں ہے ظاہر بھی خرچ کرو چھوک کے بھی خرچ کرو آگیا سمے نا تو انفاق میں نہ تخصیص سے اوقات ہے نہ تقسیص حالات ہے تو مختصر عنوان لے لکھو ترغیب تعمیم انفاق ترغیب تعمیم انفاق انفاق کی تعمیم کی ترغیب دی گئی ہے تخصیس نہیں ہے ترغیب تعمیم انفا جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں دن میں یہ تعمیم اوقات ہے یا نہیں رات دن کے نیچے کا لکھنا ہے تعمیم اوقات سروں والا لیا پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں زہر بھی خرچ کرتے ہیں حسب موقع اس کے نیچے کا لکھنا ہے تعمیم اجر ہم اس کے نیچے لکھو سمرا نتیجہ بس واسطے ان کے ثواب ہیں ان کا نزید رب ان کے اور نہ ہوگا خوف ان پہ نہ وہ اللہ پو گے اللہ زین سود کا انجام ہے اخروی چاہے ربا لکھو چاہے سود لکھو انفاق میں مال دینا ہوتا ہے سود میں کیا ہوتا ہے جی مال کھانا ہوتا ہے, ہے یہ آج کا جو بینک نکلے ہوئے نا اسلامی بینک کے نام سے ان کی جا کے صحیح معنی کھود کرو ان کے ملازمین سے حالات لو تو بتاتے ہیں یہ بھی سود ہے کوئی مزاربہ شدافا نہیں کرتے بس فراڈ ہی فراڈ ہے ایز مینٹ کیا کرو ایز مٹ آ, کسی چکر میں نہ آنا اچھا جی ربا کا انجام اخروی جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ لا یہ انجام اخروی ہے نہ کھڑے ہوں گے قبروں سے نیچے لکھو مینال کبور نہ کھڑے ہوں گے قبروں سے قیامت کے دن مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شاخ کہ خپتی بنا دے اس کو جن اے شیطان کے نیچے جن لکھو خبتی بنا دے اس کو جن مینال ماسک لپٹ کر چمٹ کر لکھو لپٹ کر لکھو بھائی جن ہے نا انسان کو لپٹتے ہیں یا نہیں جن انسان کو گرفت کرتے ہیں چمٹتے ہیں تو انسان کیا بن جاتا ہے کھپتی بن جاتا ہے حواس باختا بن جاتا ہے دماغ غریب کو بیٹھتا ہے کچھ زیادہ دیر چمٹے رہیں تو بس کوئی حال نہیں رہتا اس کا تو جس طرح جن کسی کے حواس ختم کر دیتا ہے اس کو گرفت کر کے چمٹ کر کے تو قیامت کے دن یہ قبروں سے بھی ایسے نکلیں گے حواس باختا ہو کے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جن کسی کو نہیں پکڑتے چمٹتے نہیں تو میرے عزیز اکثر تو لوگ مکر کرتے ہیں جو خراب قسم کے مرد ہوتے ہیں نا زانی قسم کے یا عورتیں ہیں بدماش عورتیں ہوتی ہیں اکثر مکر و قریب ہوتا ہے جن نہیں ہوتا لیکن بعض بعض تو حقیقت جن ہوتے بھی ہیں تو اس کے لیے میں حوالہ لکھاتا ہوں وہ طرح کی کہتا ہوں کہ بعض لوگ منڈ کے رہیں وہ کہتے ہیں جین رپٹتے نہیں مولوی جھوٹ بولتے ہیں حوالہ لکھو سل المرض بے بے شیطان ثابتن بالکتاب بل پیدا ہونا بیماری کا ساتھ مس کرنے جن کے شیطان سمرا جین ہے وہ شیطان بھی جن ہے اور کیا ہوتا خدوسل مرد بے مسی شیطان تفسیر مظہر تو یہی قرآن سے ثابت نہیں ہے سباب سبب انجام یہ سود کا جو انجام بخربی ہے نا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سود میں نفع لیتے ہیں تم تجارت میں نفع لیتے ہو تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہا کہتے بھی کہ ہم سود میں نفع لیتے ہیں تم تجارت میں نفع لیتے ہو سو تجارت برابر ہے وہ تمہاری تجارت یہ ہماری تجارت ہے ظال کا بین سبا یہ اس سباب سے وہ کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں بائے بھی تم اسل سود کے ہیں جو تم بے کرتے ہو وہ بھی کہا ہے کی طرح ہم بھی بھی آگے جواب ہے رب کے مانا واحد اللہ حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے بے کو اور حرام کیا ہے کس کو ربا کو سود کو حرام کیا تو اللہ کی بات مار یہ تو ایسے ہے نا جیسے خنزیر خور آدمی کا ہے کہ ہم خنزیر کھاتے ہیں تم بکری کھاتے ہو خنزیر اور بکری کا ہے برابر ہیں برابر ہے حلال کیا ہے اللہ نے آرام کیا تو برابر کیسے ہو سکتے ہیں یا ایسے کوئی خبیص آدمی کا ہے کہ بہن اور بیوی کا ہے شکل میں برابر ہے تو اس کو بھی استعمال کرو اس کو بھی استعمال کرو نوز بلّہ ایسے میں نکلتے جاؤ دیکھنا ہے اللہ ہمارے مالک ہیں یا نہیں ہم اس کے مملوک ہیں تو مالک کا حق ہے جس چیز کو چاہے ہمارے لیے کیا کر دے الال کر دے حرام کر دے یا جی اپنی طرف سے شامل کرتے ہو چیز ف من جاہو بیان مستفیدین دین فائدہ کون حاصل کرے گا پر وہ شخص کے آگ ہی اس سے نصیحت اس کے رب کی طرف سے فن تھا پس رک گیا تو فلا ما صلاح بس جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا جو پہلے گزر چکا اس کے لیے وہ جائز ہے بام رحو اللہ اور اس کا باطنی معاملہ اللہ کے شور کا ہے اس کا باطنی معاملہ اللہ کے شور اب اس کا معنی یہ سوچیے کہ جب تک سود حرام نہیں ہوا تھا سود حرام حضور کے زمانے میں تو جو پہلے لوگ سود کھاتے رہے وہ ان کے لیے جائز ہے وہ واپس نہ کریں یہ مطلب ہے یا ایک آدمی کافر تھا کفر کی حالت کے اندر سود کھاتا رہا اب مسلمان ہوا وہ کفر کی حالت والا واپس نہ کرے لیکن ایک پہلے مسلمان ہے غور کرو ابھی کیا ہے مسلمان ہے وہ سود کھاتا رہا ہے لیکن کسی عالم نے اس کو سمجھایا اب اس نے تو باقی تو اس کو چاہیے جتنا سود لیتا رہا سارا کیا کرے واپس کرے جتنا ہو سکے یہ پہلا ہوں ماسلم ان کے لیے ہے کفار کے لیے ہے یا حرمت سے پہلے جنہوں نے کھایا تھا آگے ہے ومن آدھا اور ہوشاس کے اود کرے آدھا کے اوپر ہاشا لکھو اود کرے اسی قول و فعل کی کو یہ معنی لکھو گے تو آگے مطلب سمجھ آئے گا وہ شاس کے اوت کرے کیا معنی او کرے اسی قول اور فیل دونوں کی طرف قول اور فیل دونوں کی طرف عد کرے بس یہی لوگ ہیں اصحاب النار اصحابی اور وہ دوزہ کے اندر ہمیشہ رہیں گے یہ معنی نے ایک سوال ہوتا تھا اس کا جواب دے دیا شبہ یہ ہوتا تھا کہ سود کا کھانا حرام ہے یا کفر ہے حرام ہے نا تو جو سود کھاتا ہے تو گناہ گار ہے کافر کو نہیں ہوتا ادھر کیا لکھا ہے کہ سود خار ہمیشہ جاننے میں جائیں گے تو میں اس شبہ کا جواب دے چکا ہوں کیا دیا جو او کرے فیل کی طرح بھی اور ہاں سود کھائے صحیح اور ساتھ ساتھ یوں کہے کہ ان نمل کہ بے اور سود کیا ہیں برابر ہیں تو سود کو حلال سمجھا نہیں تو یہ کلمہ کیا ہے وہ کفر کا کلمہ ہے سود کو حلال سمجھا رہ جاتا ہے اس لیے میں نے لکھا ہے تاکہ ہم فیا خالد مرتب ہو جائے یا محب اللہ پہلے سود کا انجام عفر بھی تھا اب سود کا انجام دنیا بھی لکھو یمحب اللہ سود کا انجام دنیا میں مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے کس کو صدقات کو اللہ کی راہ میں تم صدقے کرو نا تجربہ کرو اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں اور سود کو اللہ تعالیٰ کیا مٹا دیتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر میرے خود چند دوست ہیں انہوں نے کاروبار کیا فیکٹری چلائیں سودی کاروبار سے فیکٹری چلیں اتنا نقصان اٹھایا کہ بالکل کنگال بن گئے کنگال مفلس بن گئے جن کو دیوالیہ کہتے ہیں دیوالیہ نکل گیا سودی کاروبار کے ساتھ اللہ مٹا دیتے ہیں واللہ لا کل کفار رسیم اور اللہ تعالی نئی محبت رکھتے ہر کفار کے ساتھ کافر کے ساتھ کفار کا مانا لکھو مقیم القفر یہ مبالغہ ہے کافر کا مقیم القف جو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نہیں محبت کہتے ہر کفار کے ساتھ جو کفر پہ ڈٹا ہوا ہے گناہ ہے اب دو لفظ کیوں لائے وہ اس لیے کہ جو آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے وہ کیا ہے کفار ہے کیا ہے اور جو حلال نہیں سمجھتا صرف کھاتا ہے وہ کیا ہے اسیم ہے تو دو لفظ اس لیے لائے کفار کے نیچے لکھو مستحل حلال سمجھنے والا کفار کے نیچے مستحل حلال سمجھنے والا کیا ہے جی کفار ہے اور اسیم کے نیچے لکھو مرتکب صرف کھانے والا گناہ گار ہے میرے محترم کفار کے انجام کے بعد اب مومنین کے لیے بشارت ہے ان البین ہامو بشارت بے شک جو لوگ ایمان لائے ان عقائد ان کے درست باہ میں صاحب امال درست واقع مسلح خصوصاً اعمال میں سے قائم کرتے رہے نماز کو دیتے رہے زکات کو سود نہیں کھایا بلکہ زکات دی لہم اجرم سمرا ان کا سمرائی ہے ان کے لیے ان کا ثواب ہے ان اور نہ خوف ہوگا ان پہ نہملات ہوگے یا منظم بھی ہے مومنی بھائی کافر نے جو کفر کی حالت کے اندر سود کھایا وہ تو اس کو معاف ہے مسلمان لیکن مومن کے لیے یہی حکم ہے مومن کے لیے یہی حکم ہے کہ سود جو کھاتا رہا نا وہ کیا کر دے واپس کر دے اور بقایا سود اگر کسی کے پاس کڑا ہے تو وہی وہ کیا کر دے معاف کر دے اے ایمان بہت ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے اگر ہو تو مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرا چچا ابا سود کھاتا تھا اب اس کا سود جو بقایا ہے سارا میں ختم کرتا ہوں <laughs> حضرت نے اعلان کر دیا میں قدم کرتا ہوں آ سود نہیں لیں گے ہم اپنے چچے کا حدم ہے کوئی نہ دے اس کو اس پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی جب مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالی وزیر اعلیٰ بنے صوبہ سارت کے تو میں حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص شاگرد تھا مدرس بھی تھا وہاں کا تو حضرت مجھے لے گئے پشاور جلفہ ہونا تھا ہم نے دیکھ تو پشاور ہم پہنچے تو مفتی معمور صاحب نے تقریر کی وزارت اعلیٰ کی پدئی دور کے اندر فرمانا رے سن لو میں بحیثیت وزیر اعلیٰ کے حکم کرتا ہوں کہ میرے صوبہ کے اندر آج کے بعد شراب نہیں پی جائے گی آئے آئے اللہ کروڑا رحمت نادر حمرہ مفتی معامور آج کے بعد شراب نہیں پی جائے گی دفاتر کے اندر بند ہوٹلوں کے اندر بند زیافتوں کے اندر بند ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کیا اللہ تو نے ایک عالم میں دین کو کھڑا کیا ہے اظہار حالت کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ شراب بند جتنا ہو سکا ہوگا بھٹو بھٹو مرحوم نے کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں صوبہ سرحد کے اندر تو میں تو شراب کھاتی ہوں میرے لیے کیا حکم ہے حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی کہ اونٹ پانی پیتا ہے اور اس کی اوجھی کے اندر پانی تین تین دن تک جمع رہتا ہے اس کو پیاس نہیں لگتی تو تو اونٹ بن جا سمجھے ادھر سے پنجاب سے پھر اتنی شراب پی گیا کہ اونٹ کی طرح اندر جمع رہ جائے صبح سے رات میں تو کوئی اجازت نہیں ہوگی شراب پینے کی <تصفيق> بابو ابھی جواب بھی بہتری دیتے تھے اچھا جی اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود ان کو مومنی اگر ہو تم کیا جی مومن موم فلم تخویف دنوی اور اگر تم نے سود کا کاروبار نہ چھوڑا تو یاد رکھنا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سود خوروں کے لیے کہا ہے اعلان جنگ ہے پلو پس اگر نہ کیا تم نے رکے نہیں سوز سے فاضا پس اعلان سن لو ہر دن بڑی جنگ کا یہ نکرا برائے کیا ہے جی تنقیر برائے تعظیم ہے بس اعلان سن لو بڑی جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر توبہ کر لو تو اچھی بات ہے پس واسطے تمہارے اصل اموال ہوں گے راسل مال اس کو کہتے ہیں اصل کیا کہتے ہیں راس المال الما راسل مال واپس نہ لو لا تظلمون اب لات اس قانون کے بعد نہ تم ظلم کرو گے کسی پہ اے سود کھاؤ اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا تم پہ ظلم, تم پہ ظلم کیسے تمہارا راسول مال بھی کھا جائیں لوگ ایسے نہیں ہوگا نہ تم ظالم بنو گے نہ تم کا مزید بنو گے میرے ایک شاگرد ہیں دنیا دار ہیں اور رہی میار کام ایک کمپیوٹر کے بڑے ماہر ہیں انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ استاد جی میں ایک مکان بیچ رہا تھا تو ایک آدمی مجھے پتنی دس ہزار کہا یا بیس ہزار کہا پیش کی دے گیا مکان کی اب وہ چلا گیا ہے اس کا ارادہ نہیں رہا مکان خرید کرنے کا تو اب ہمارا جو دستور ہے سلاقے کے اندر وہ یہی ہے کہ پیش کی وہ کیا کر دیتے ہیں ضبط کر دیتے ہیں تو دس یا بیس ہزار جتنا ہے میں ضبط کروں یا کیا میں نہیں غلط ہے بالکل آرام ہے تیرے لیے سمجھا تو اس کے گھر جا اور واپس کر دے وہ جی گھر چلا گیا کھڑکائی وہ باہر نکلا شرمسار ہو کے نکلا تو کے غلطی تھی نا اس کی پھر گیا تھے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ اپنے پیسے لے دس ہزار اب اس کہ یہ کے ہمارا تو دستور ہی نہیں پیچ گی واپس کرنے الٹا میں تو مجرم تھا سے پھر گیا تھا اپنا تجارت سے قصور بھی میرا پیسے اس نے کہا بھی میرے استاد رہتے ہیں ظاہر پیر میں انہوں نے مجھے حکم کیا کہ پیسے گھر پہنچا ہاں ایسے استاد کرنے چاہیے پیسے بھی گھر پہنچ جاتے ہیں اسی طرح ایک اور مسئلہ بنا یہ تو دس بیس ہزار تھا وہ بیس لاکھ کا تھا کتنی تو الحمدللہ وہ بھی ہمارے ذریعے واپس بیس لاکھ یہ کون واپس کرتا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے نیت صحیح ہو نا؟ اللہ تعالی کرم فرماتے ہیں وَا ان کا نزو اس اچھا جی گجوب امہال مفلس مفلس کو موحلت دو یہ واجب ہے گجوب امہال مفلس جو تنگ داست ہو نا مفلس ہو تو اس کو کیا دینی چاہیے موحل دینی چاہیے یہ بھی واجب ہے ضروری ہے تو یہ فرمایا کہ آپ ایک آدمی کو کر دیتے ہیں سمجھے جی تو قرض پہ سود لیں نہیں لینا چونکہ حرام ہے نا لیکن اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا قرضہ مہینے کے بعد ادا کروں گا لیکن ہے وہ مفلس بالکل تو مہینے کے بعد معذرت کرتا ہے تو محلت دینا چاہے تمہارے اوپر واجب ہے اور پتا ہے ثواب کتنا ہے دس ہزار روپیہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے نا تو آپ ایک ہفتہ اگر اس کو محلت دیں گے نا تو روزانہ آپ تو ثواب ملے گا دس ہزار روپئے صدقے کا کتنا ثواب ہے ایک دن محلت دی تو کتنا ثواب ملے گا کہ گویا کہ دس ہزار کا صدقہ کیا تو نے دو دن محلت دی تو کتنا ثواب ملے گا بیس ہزار روپئے صدقے کا سات دن محلت دی تو ستر ہزار روپئے صدقے کا سباب دے گا جتنی زیادہ محلت دیتے جاؤ گے ضرب دیتے جاؤ گے مقبول نہیں ہے اور اگر ہے مدیون صاحب تنگی کا مناظر اس کو موحلہ دینی کہاں تک محسوس اچھا آسودی کا محلہ اور اگر آپ کو پتہ چلا ہے کہ بالکل ہی تنگ دست ہے کیا بالکل ہی تنگ है ہے تو پھر آپ کیا کر دیں بات کر دیں میرے ایک ساتھی پتہ نہیں پانچ ہزار روپیہ یا کوئی لے گیا مجھ سے بتا اور قرض کی سمجھے تو پتہ چلا کہ فوت ہو گیا ہے تو میں نے پہلے اللہ کو گواہ کیا کہ اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا پھر ساتھیوں کو بھی گوا کر دیا میں نے کہا میری طرف سے تو اس کو گرفتنا ہونی چاہیے تو صدقہ کا کرد کیا ہے بہت ہی اچھا ہے وان تو صدقہ, صدقہ کرنا تمہارا بہتر ہے اگر وہ تم جانتے وقت یا من تقوی اخروی آخرت کا ڈرا اور ڈرو تم اس دن سے کہ لوٹاؤ جاؤ گے بیچ اس کے طرف اللہ کے پھر پورا کیا دے گا ہر نفس جزا جزام کا خبر یا حس مضاف کا کیا کرو گے کہ قیامت کے دن امال کا بدلہ ملے گا خود امال ملیں گے بدلہ پھر پورا دیا جائے گا ہر رات بدلہ اس کے کیا اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے میرے محترام یہ درمیان میں جہاد کا بیان بھی آتا رہا اور یہ انفاق کا بیان کتنی بار ہے بھی تفصیل چھٹی دفعہ ہے نا بالکل بھی تفصیل ہے کافی تفصیل اب یہ تتیما ہے امور انتظامیہ کا پہلے سے امور انتظامیہ چلے آ رہے تھے نا تو لکھو تتیما امور انتظامیہ یہ ہاشے پہ لکھ لو تتیما امور انتظامیہ درمیان میں لکھ لو احکام دین کا بیان تتیما امور انتظامیہ کنارے پہ درمیان میں کیا ہے کامی دائن کا دھیان میرے بہتر ایک تو یہ ہے کہ آپ دکان پہ چلے گئے ان کو کہا کہ دس ہزار روپے کی چیز میں نے لینی ہے یہ دس ہزار روپیہ لے لو فلاں چیز مجھ کو دے دو یہ تجارت ہے دست بدستی یا دائن کی ہے ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی دائن کا معاملہ ہو تو لکھا جاتا ہے کسی سے آپ چیز ادھار پہ لیتے ہیں نا آپ کہتے ہیں مہینے دو کے بعد باوجود ہاں تو تاریخ باقاعدہ لکھی جاتی ہے اس کے لیے گواہ بھی ہوتے ہیں ایسے فلاں تاریخ میں ادا کروں گا فلاں چیز لی ہے اتنے پیسے ملی ہے آپ اگر خود لکھنا جانتے ہیں تو آپ لکھ دیں آپ نہیں لکھنا جانتے تو کسی کاتب سے لکھوا دیں کافی ہوتے ہیں ملتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اچھا جی احکام دین کر جیان اے ایمان والوں جب معاملہ کرو تم دین کا ادھار کا علاج مصمہ ایک میاد مقرر فخ ہو حکم نمبر اے یہ استحبابی حکم ہے حکم کیا ہے وہ اس لیے کہ اگر نہ بھی لکھو تو جائز ہے یا نہیں جائز بھی ایک دوسرے پہ اعتماد کر لیتے ہیں نہیں لکھتے حکم نمبر ایک استحبابی لکھو اس کو اور چاہیے لکھے درمیان تمہارے کاتب ساتھ انصاف دے ولا یا با کاتب حکم نمبر دو اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے ان مستر ہے ان مستریا نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے یہ کما جو ہے نا یہ کاف تالیلیہ ہے لیما الم کاف لام تعلیم کے معنی ہے کما کا من کیا کرو گے لیما باوجہ اس کے سکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے پس چاہیے لکھے کہ کتنے حکم آ جی دو حکم آ لکھنا چاہیے اور کاتب عدل کے ساتھ لکھے اچھا جی ول یوم اور چاہیے املا کرائے حکم نمبر تین حکم نمبر تین بھائی کاتب سے املا کون کرے گا مدیون کرائے گا جس پہ سر پہ قرضہ ہے یا قرضہ دینے والا مدیون کیونکہ وہ اقرار کرے گا کیا اقرار کرے گا کہ میں نے دس ہزار روپیہ اس کا دینا ہے تو کاتب کو عبارت کون لکھوائے گا مدیون جس کے اوپر حق ہے یہ حکم نمبر تین ہے اور چاہیے املا کرائے وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے مدیون لکھ لو اور چاہیے ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور نہ کم کرے اس سے کسی چیز کو ایسے نہ ہو دس ہزار روپئے کی وجہ آٹھ ہزار روپیہ لکھا ہے ایسے نہیں اچھا جی کبھی کبھی میرے محترم یوں ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے نا وہ خفیف اور عقل ہوتا ہے کیا دیوانہ مثال طور ایک آدمی دیوانہ قسم کا ہے اس میں کوئی مکان خرید کرنا ہے بھئی دیوانے مکان میں رہتے ہیں نہیں اب مکان خرید کرنا ہے ادھار کے اوپر پیسے بعد میں دے گا تو دیوانہ خود تو نہیں لکھا سکتا کون لکھوائے گا اس کا متولی یا بچہ ہے یتیم بچہ ہے اس یتیم بچے کے لیے چھوٹا ہے پانچ چھ سال کا ہے اس کی رہائش کے لیے ہم نے کوئی پلاٹ خرید کرنا ہے مکان خرید کرنا ہے تو بچہ لکھوائے گا متولی لکھائے گا یا افغانستان سے پٹھان آیا ہے وہ پشتو صرف جانتا ہے اور آیا دیہات کے اندر جہاں وہ پشتو جاننے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ کرنا چاہتا ہے تو درمیان میں ترجمان کھڑا کریں گے اس کا متوجہ کیا ہوگا ترجمان ہوگا تو یہ سوچتے ہیں دیکھو جی فائد کان اللہ دی علیہ الحق بس اگر ہے وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے قرضہ ہے سفی صفی کا مانا خفیف العقل کیا مجنون دیوانہ سفی ہے دیوانہ ہے خفیف العقل ہے اور ضعیفان یا کمزور ہے کمزور کے نیچے کو بوڑھا یا بچہ جو بہت بوڑھا ہوتا ہے نا وہ بھی اچھی طریقے پہ بول نہیں سکتا بہت بوڑھا یا بچہ ہے چھوٹا بچہ کہیں یتیم بچوں کے لئے لیے لیتے نہیں بکان شکان او لا جستی و جو ملتا یا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ امرا کرے گونگا ہے لا لاجستیوں کے نیچے کا لکھو گونگا یا غیر زبان کیا کیا اس کی زبان اور ہے آیا ہے کہاں سے افغانستان سے اور سندھی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے نہیں تو ایسے نہ ہو کہ غلط ملک بن ہے حضرت مولانا احمد نور صاحب پڑھاتے تھے در سجاول کے اندر سمجھے تو ایک اور آتا ہی وہ سندھی اور آتا ہی بھیک مانگنے کے لیے تو مولویوں کو کہا کہ بھیک دو پیسے پیسوں کا وہ بڑا سردار بیٹھا ہے احمد نور صاحب احمد نور صاحب آدھی سندھی بولتے تھے اور آدھی اپنا اردو بولتے تھے اس کے بعد جاؤ سودا اپنا بھیک مانگنے سے وہ اور اٹ گئی تو مولانا صاحب کو کہا کوئی خیرات دو تو اس نے کہا تو مل سندھی یہاں کیا ہو گیا اردو ہو گیا گالی چون بھئی مانوی تو گالی دیکھ دیکھ کے بتا مولوی بدا کرنا شروع کر دی تو آدھی سندھی آدھی اردو تو جائے اس کے گالی شروع ہو گئی تو بھائی نے تو گالی دری شروع کر دی کہ مولوی ہے تو آج بھی یا تو پوری زندگی بولے یا پوری اردو بولے تو ایسے غیر ملکی کے لیے میرے بڑی مشکل ہو جاتی ہے چلیے یا نہیں طاقت رکھتا یہ کہ املا ہے کون ہے جی گونگا ہے یا کیا ہے غیر زبان ہے تو نہیں طاقت رکھتا یہ کہ املا رہا ہے وہ تو املا کرے گا اس کا کون متولی ساتھ انصاف کے وسط و شہیدال حکم نمبر کتنی جی چار اور گواہ بھی کرو گواہ بنو دو گواہ اپنے مردوں میں سے فائل نام یقونا راجو رائے پستا نہ ہوں دو مرد تو ایک مرد اور دو اور نہوی ہو ذرا خیال کرو نہوی صاحبان اب فاق اگر ہتھ ڈالیں راج و لین پہ وہ تو کیا ہے منسوب نہیں تو ادھر کیا ہے راجو لون ومراتان کیا ہے مرفوع ہے راجو لین کا ہے منسوب ہے اور آپ ڈالو تو معنی غلط بنتا ہے لہذا یوں معنی کرو فل یوستحد یہاں عبارت مقدر ہے اگر نہ ہو دو مرد فل یوس تشہد پاس چاہیے گواہ بنایا جائے تو رات چلو نئے پہل کس کا بنے گا فل یوستہد کا بنے گا میں چونکہ نہو ہوں نہو کافی عرصہ میں نے پڑھایا ہے اب تو نہیں پڑھاتا میں بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں تو اس لیے قرآن کے مطالعے میں مجھے بڑا فکر ہوتا ہے نہو کا سمجھے فل یوستہد اس کا نئے پہل ہے یہ گواہ بنایا جائے ایک مرد اور دو عورتیں اس سے کہ پسند کرتے ہو تم کیسے گواہوں سے باقی رہا کہ دو عورتیں کیوں کہی کہ گئی ہیں ایک مرد کی جگہ ایک مرد کی جگہ ایک عورت دو ہو نہیں جاتے لیکن ایک مرد کی وجہ کتنی ہیں دو عورتیں وہ اس لیے کہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مردوں کی نسبات یہ نا العقل ہیں کیا اس لیے ایک کی بجائے کتنی دو ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں کو تو مرد یاد دلاتے رہتے ہیں عورت ایک ہو تو اس کو کون یاد دلائے گا اس لیے دوسری عورت ہونی چاہیے تاکہ وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلائے انتظل حکمت نسا حکمت تعدود نسا انتظیلہ سے پہلے لام مقدر ہے بچ جائے اس کے کہ بھول جائے ان دو عورتوں میں سے ایک تو یاد دلائے گی ایک ان کی دوسرے کو ایک دوسرے کو یاد دلائے گی عورتیں ولا یا بشوادا حکم نمبر کتنی جی پانچ اور نہ انکار کریں گواہ اذا دو جب کہ بلائے جائیں انکار نہیں کرنا چاہیے ان کو حکم نمبر پانچ لکھا ہے بلا تسام اب تتیما ہے یہ تتیما حکم اول پہلا حکم کیا تھا کہ جب معاملہ کرو تو کیا کرنا چاہیے فخبو لکھنا چاہیے نا اس پہلے حکم کا تتیمہ ہے تتیمہ حکم اول اور نہ اکتاؤ تم تسمو کا منع نہ اکتاؤ تم اس سے کہ لکھو اس کو چاہے وہ چھوٹا معاملہ ہو دین کا یا کیا ہو بڑا ہو الجالے اپنی میا تک ظالکم اکس تو عمد اللہ کتابت کے فوائد کتابت کے فوائد اکسات و عند اللہ فائدہ نمبر ایک یہ لکھنا جو ہے نا اکثر تو عند اللہ انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا اکثر تو اند اللہ کا من انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے بھئی کل کو گھر پر ہو جائے نا تو لکھا ہوا دکھائیں گے نہیں اور اگر لکھا ہوا نہ ہو تو آپس میں کیا ہو جاتا ہے غلط کام ہو جاتا ہے ایک زیادہ کہے گا دوسرا کم کہے گا یہ لکھنا جو ہے انصاف کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے کہ ایک دوسرے کے پاس حق نہیں رہے گا واقوہ مول شہادت فائدہ نمبر دو اور شہادت کو زیادہ مضبوط کرنے والا ہے کیونکہ گواہ جب گواہی دیں گے نا تو کہیں گے یار لکھا ہوا تو دکھاؤ نا جس پہ ہم نے کیا کر دیے تھے دستخط کر دیے تھے تو, تو ٹھیک گواہی دیں گے بھولے, بھولے گا نہیں اور شہادت کو زیادہ درست رکھنے والا ہے گواہوں کو آسانی ہوگی بادنا اللہ ترتابید اور زیادہ قریب ہے اس کے کہ نہ شک میں پڑھو تو لکھی چیز میں معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک صاف ہوتا ہے لکھا ہوا نہ تو شک ہوتا ہے یار کیا پتا کتنی پیسے تھے کتنی نہیں تھے ایسے مغالطہ ہو جاتا ہے اب آگے پھر میں تو اللہ یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لکھا اس وقت جاتا ہے یا جا معاملہ کے اس کا ادھار کا اگر تجارت کیا ہو دست بدست ہو تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو اللہ تکونا مگر یہ کہ ہو تجارت تکونہ میں ہی یا لوٹے کا تجارت فتر ہو مگر یہ کہ ہو تجارت ایسی تجارت جو دست بدست ہے آج را دست بدست کہ پھیرتے ہو اس کو درمیان اپنے پھیرنے کا من یہ ہے دس ہزار روپیہ لے لو جی فلاں چیز مجھ کو دے دو پس نہیں اوپر تمہارے گناہ یہ کہ نہ لکھو اس کو کو بشا تباہ یا تم تتیمہ حکم چہاروں چوتھے حکم کا تتیمہ ہے چوتھا حکم کیا لکھوایا تھا ہم نے جی وسط شہید ہے نے میر لکھوایا تھا کہ دو گواہ بناؤ چوتھا حکم یہ اس کا تتیمہ ہے اور گواہ کرو جم تمام تم جم معاملہ کرو تم ولا یزارا کاتے بوں ولا شہید یہ لکھو تتیما حکم نمبر دو و پانچ تتیمہ حکم نمبر دو و پانچ حکم نمبر دو, حکم نمبر دو یہ تھا بھلا یا باتب ہو اور حکم نمبر پانچ یہ تھا بھلا یا بشہدا نہ کاتب کتابت سے انکار کرے نہ گواہ گواہی سے کیا کرے انکار کرے وہ دو تھا یہ پانچ ان دونوں کا تسیما تتیما حکم نمبر دو و پانچ اور نہ نقصان دیا جائے کاتب کو اور نہ کس کو جی گواہ کو کاتب کو کیسے نقصان دو اس کو کہو بھی زیادہ پیسے لکھو ہاں اور گواہ کو بھی نقصان نہ دو اس کو کہو کہ ہماری طرف سے زیادہ گپی دے دے پیسے کی وائن تب پھیلو اور اگر کیا تم نے نا فائن نہ ہو خسو کو محکم یہ گناہ ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور سکھاتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ کا مفیدہ ولہ علیہ شن علیکم